سب سے اچھی نعمت ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اچھی نعمت کیا ہے وزیر نے کہا بہترین عقل بادشاہ نے کہا اگر وہ نہ ہو تو وزیر نے کہا وہ ادب جو اسے مزین رکھے بادشاہ نے کہا اگر وہ بھی نہ ہو تو وزیر نے کہا وہ مال جو اس کے عیوب چھپائے رکھے بادشاہ نے کہا وہ بھی نہ ہو تو وزیر نے کہا وہ آسمانی بجلی جو اسے جلا کر انسانوں کو اس سے راحت پہنچا دے